عظم اللہ علیہ علی محمد و اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین قارنگر برادر سب برادران ہم نے باقی اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دہ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو اکتیس ابلک تہتر ہے چار سو اکتیس ابلک تہتر اور اس میں جو ہے چونکہ ہمارے سلسلے سے چار سو اکتیس اور نواد شریف کا شروع سے ابھی تک کے کی تعداد ہے اور سیونٹی تھری جو ہے درس نمبر ترہتر جو ہے عورات فتھیہ کا درس نمبر تہتر ترہتر درس ہیں اور ہمارے سلسلے عباس جو ہے عورات فتحیہ کے سہ اول میں یعنی ملک الجبار میں ہیں ملک الجبار میں اور پچاس اللہ ہیں ان میں سے آج ستار ونگ لا اللہ اللّہ کی توجہ ہے تو یہ ستار وغ مقدس کلمہ یہ ہے لا اللہ لّ ایمان وشدقہ کل کے بعد میں لا لہ لحق حقاً تھا اور آج کے بحث میں جو ہے لا لہ ل امانوشد یہ مقدس کلمہ ہے اس میں لا الہ اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا ہاں جی پرستش کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی پرشتش اور عبادت کے لائق نہیں یہ سارے معنی اس کے ترجمے کے سب درست ہیں اپنے اپنے مقام پہ اور ابھی جو ہے ایمان و صدقہ اس سے مقدس ہے. اضافی جو کلمہ ہے اس کی توجہ دینا ہے لا الہ الا اللہ ایمان وسدقاہ تو ایمان وسدغا کو اللہ اللہ سے کیسے جوڑنا ہے اس سے اس کا کیا ربط ہے یہ دونوں کو جوڑ کر کیا معنی بنتے ہیں تو لغات میں ایماناً کا معنی جو ہے اعتقاد یقین عقیدہ ایمان کا معنی اعتقاد یقین عقیدہ ایک یہ معنی کہ القام جدید میں اور ایمانا اصل میں یہ صرف لحاظ سے اے ایمانا ہے دو امزہ ہے الم صرف کی قاعدہ یعنی قاعدہ یہ یعنی جب بھی دو حمزہ ایک کلمے میں جم ہو جائے اور دوسرا حمزہ ساکین ہو اس پر جزم ہو تو پہلے حمزے کے حرکت کے مطابق یعنی پہلے ہمزے پر زیر ہے تو دوسرا حمزہ یا میں بدل جاتا ہے زبر ہے تو دوسرا جو ساکین حمزہ والف میں پیش ہے تو دوسرا ساکین حمزہ واہ میں بدل جاتا ہے اس فارمولے کے تحت جو ہے چونکہ یہاں پر جو ہے جب بھی دو حمزہ ایک کلمے میں جم ہو جائے اور دوسرا حمزہ ساکین ہو تو پہلے ہمزے کے حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے چونکہ وا وف یا کو علم شرف کے اصطلاح میں حرف علت بولتے ہیں اس میں بدلنا واجب ہے تو حرمول تاز یہاں پر ایمانن اب ہوا ایمانن تو یہ ایمان کے علاوہ اصل میں ایماناً ہے دو حمزہ ہے دوسرا ہمزہ یا میں بدل کے استعمال ہوتا ہے یہاں کہ پہلے حمزے پر کسرا ہونے کی وجہ سے دوسرا حمزہ یا میں بدلا ہے اور ہوا ہے یہ توضیح بنداخین المصرف علم صرف میں کیا ہے اب آگے آمن ہاں جی اور امن یا آمینن. امنن امن ثلاث مجرت اس کا جو ہے کیونکہ ایمان بابری فالس ہے ہاں جی ثلاث مضرفی کہتے ہیں صرفی صلاح میں آبی سلاث اس کا امن یا امن امن کے بانی اعتماد کرنا بھروسہ کرنا اور اس کے صفحت جو ہے امن ان آتا ہے نہیں شفحت اسم فعال کو بھی شفت بولتی ہیں سفت مشبہ کو بھی شفت بولتے ہیں امراد آمین البروزن فعل البرسا کرنے والا اعتماد کرنے والا یہ معنی بنتا ہے تو آمن ایماناً اقباب افالس سے جو کہ ہمارے یہاں اور جی بہ سے ایمانا ہیں یہاں پر ہیں جس کو قابل وسخ سمجھنا یہاں پر جو ایمانن بھی آمن ایمان بھی کے معنی کسی چیز کو کسی شخص کو کسی ذات کو قابل گرسوخ سمجھنا پر اعتماد کرنا کسی پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا پر ایمان لانا کسی پر ایمان لانا ان معنی میں ہے آمنعی امن و کے معنی اسی سے الم و امن اسم فالکے سے غائب ماننے والا تصدیق کرنے والا خدا تعالیٰ کے احکام پر یقین رکھنے والا یہ سارے معنیٰ لغت میں جو مشہور لغت ہے اس میں لکھا ہے. تو اس دعا میں ایمان سے مراد الزام جو ہے لا الہ الا اللہ ایمان و سلقہ ہے۔ تو جو مختلف جو لغوی معنی میں نے ذکر کیا ہے دو لغت کے حوالے سے ایک لغت المنج ہے دوسرا القام و کے حوالے سے تو اس دعا میں ایمان سے مراد جو ہے یقین اعتقاد تصدیق اور حق کی تصدیق یہ معنی مناسب ہے یہاں پر تو ایمان یعنی, یعنی یہ یہاں پر بھی لا اللہ ایمان وسلقہ ایمان یہ فعل معصوف آمن تو کا محفل مدلا کے تاکیدی ہے ہاں جی تو محفل مدعا تاکیدی ہے اصل میں جو ہے ایک فعل معصوف ہے اس کا یہ محفل مدعا تاکیدی ہے اس تاقید کے تاکید کے لیے عربی علم اصول کے مطابق کبھی مظہر کو فیل کی تاخید کے لے لاتے ہیں کبھی قرائن سے فیل سمجھ میں آتا ہے اور توضف کرتے ہیں مذہر کو اس کے جانشین نہیں رکھتے ہیں یا اس کو معذوب منصوباً ذکر کرتے ہیں تو یہ پھیل ہے معذوب کا محل و ملا کا تاکید یہ کرن معنوی ہونے کو وجہ سے فیل کو حضم فیل حضب ہوا یعنی آمن تو ایمانن ہے لا الہ الا اللہ آمن تو ایماناً یعنی میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ہونے پر ہاں اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ جملہ آپ نے اقرار کیا ہے نا اب اسی اقرار پہ اللہ کے توحید پہ ایمان وسطا تو اس کو یوں جوڑیں گے ماں یوں بن جائے گا یعنی میں اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی اور معبود نہ ہونے پر مکمل ایمان و اعتقاد اور یقین رکھتا ہوں یوں بن جائے گا لا الہ الا اللہ ایماناً کا معنی بن جائے گا یعنی میں اللہ کے سوا جب آمن تو عمل فل آمن تو معذوب کے لیے یہ تاخیر بن جائے گا تو پھر معنی یوں بن جائے گا ایماناً یعنی میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ہونے پر مکمل ایمان و اعتقاد اور یقین رکھتا ہوں اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایمان آمن تو پھیل معذوف کا جانشین ہو کبھی مدر فیل کے جانشین ہو جاتا ہے فیل کے حضوف کہتے ہیں مدرس سے جانشین مانا پھر وہی بنتا ہے کہ اصل میں آمن تو ایمانا تھا پھر آمن تو کو حضف کر دیا ہو اور ایمانن کو اس کا جانشین قرار دیا ہو اور مانا وہی آمن تو ایمانن ہی ہے یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شعر لائق عبادت ہاں جی کوئی بھی شعر لائق عبادت ہونے نہ ہونے پر مکمل اعتقاد و ایمان رکھتا ہوں یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی شعر لائق عبادت نہ ہونے پر مکمل اعتقاد و ایمان رکھتا ہوں اور پھر آگے بعد صدقن ہے تو صد کے نمایاں تصدیق کن ہے تو اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مبود حقیقی صرف اللہ ہی کے ذات اقدس ہے ہاں ایمان و کا آشدقن کی مزید توضیح ہے وسط کن تو ایمان کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ یا آمن تو ایمان یا جو ہے آمن تو پھیل معذوب کے مفل کا تاکیدی ہیں یا آمن تو کا جینشین ہے یعنی پھر مطلب پھر اس کا اصل جملہ پھر یوں بن جائے گا امن تو ایمانن امن تو میں نے ایمان لایا تو یہ پھیلے معذوف کا جو ہے محول متا آمن تو کے لیے مفول ملا کے ہونا یہ زیادہ بہتر معنی بنے گا کہ یہ جی اس لحاظ سے معنی زیادہ تاخیری پہلو بنے گا پھر معنی جو میں نے آپ سے پہلے کیا وہ معنی بن جائے گا کہ جو ہے یعنی میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ہونے پر مکمل ایمان و اعتقاد و یقین رکھتا ہوں ایمان لا الہ الا اللہ ایمان کا معنی ہے آمن تو ایمان پھر اس کا یہ تجمہ بن جائے گا وہ صد کن صدقہ یج کو کے معنی سچ کہنا سچ بولنا یہ لغات میں ستنی لکھا القام سلجدید نام عربی لغات دی اور محردات راغب جو قرآن لغات ہے اس میں کہتے ہیں صدق اسد کو کیا ہے مطابقتقلیمیر و المعبران والمخبر ہو انہوں نے معنی لکھا ہے صد کس کہتے ہیں یعنی تو صدق سے مراد کیا ہے یعنی آپ منہ سے جو بات کرتے ہیں وہ آپ کے ضمیر کے مطابق ہو اور جس چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس واقعے کے بھی مطابق ہو سرک یعنی سچ و سچائی یہ سچ و سچائی صرک یہ یعنی اس کا تجمہ کریں سبارت کا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بات مطابق ضمیر یعنی وجدان اور محبر ان یعنی جس چیز کے بارے میں خبر دی ہے دونوں کے مطابق ہو تو اسے صدق کے تام کہا جاتا ہے تو ایمان و صدق کا تو محردات راغب نے صدق کی جو تعریف کی ہے یہ تعریف جامع ہے تو شریک یعنی سچ کہنا سچ بولنا یعنی سچ سے مراد وہ قول ہیں جو اعتقاد اور واقع دونوں کے مطابق ہو اعتقاد کے بھی مطابق ہو واقع کے بھی مطابق ہو یعنی ایمان کا اظہار اس طرح ہو تو اس طرح ہو کہ دل سے تصدیق کے ساتھ زبان پر اقرار ہو اور زبان و دل ایک ساتھ ہو زبان و دل ایک ساتھ ہو منافقین کی طرح نہ ہو کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور اس طرح نہ ہو تو ایمان وسط کا پھر مطلب سمجھ میں آ گیا ہاں جی کہ اے اللہ میں جو ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی لائق ہے عبادت نہیں مجھے اس بات پر پورا یقین ہے اور یہ بات بھی سو فیصد سچ اور حق اور واقع پر واقع سے کے مطابق ہے وسجد کن سچ ہے اور یہ بات یعنی تیرے سوائے اللہ کوئی عبادت اور پرشش کے لائق نہیں ہے یہ ایک توحیدی کلمہ ہے یہ بات یہ عقیدہ یعنی صد کن و صد یعنی یہ عقیدہ سو فیصد سچ ہے حق پر مبنی ہے اور اس میں جو ہے میں اقرار کروں یا اللہ یہ جو ہے میں اس اقرار میں بالکل سو فیصد سچا ہوں ہاں جی اس میں کسی قسم کی منافقت نہیں اس میں بالکل میرے زمین اور میرے زبان دونوں ایک ساتھ اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی لائق وادن نہیں تو صدقن یہاں پر مظر و مفل ملکیل معذو صدق تو ہے یعنی صدق تو ستکن جس جی طرح امن تو ایمانہ نہیں ایسے ہی صدق و ستکن ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ہونے پر مکمل ایمان رکھتا ہوں تو یہ تجمہ جگہ ایمانن کا ٹھیک ہے جی اور وسجد کن اور اس ایمان و اقرار میں میری زبان و دل ایک ہو کر اقرار و تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہو گیا وسط کن کی توضیع کہ میں یہ جو اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے اس اقرار میں میری زبان اور دل ایک ہے میری زبان اور دل ایک ہو کر میں شچ کہہ رہا ہوں کہ تیرے سواغ کو خبر دے رہا ہوں میری زبان اقرار کر رہی ہے میرے دل تصدیق کر رہے کہ تیرے سواگ کوئی لائق عبادت نہیں تیرے سواگ کوئی معبود نہیں تو اس جملے دونوں کے ایمان و صدقہ کی یہ جامع توضی ہیں ہاں جی تو ترجمہ دعا یوں بن گا پھر لا الہ الا اللہ ایمان وسجد کا کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو لا الہ اللّہ کے ترجمہ ہوا ٹھیک ہے جی پھر ایمان وسد کا یعنی جس پر ہمارا پختہ ایمان ہے ایمانند تو جس پر ہمارا پختہ ایمان عمل و ایمانن اور ہم صد کے دل سے اس حقیقت کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایمان وسد کا یعنی اور ہم نسرت کے دل سے اس حقیقت کی سچائی کی ترجیح کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس حقیقت کی سچائی کے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ایک حقیقت ہے اس حقیقت کے سچ ہونے کی ہم دل و جان سے ہاں ہماری زبان اور دل ایک ہو کر تصدیق کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں یہ ترجمہ جو ہے بندہ حخیر کے ذہن میں جو ترجمہ آیا ہے وہ یہ ہے اور انصر عنصر صاوری سنت والجماعت کے عالم نے انہوں نے تجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر ہمارا ایمان ہے ایمان کا ترجمہ اور اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں وہ اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں تو یہ ان کے ترجمہ ہیں قریب قریب ہے زیادہ فرانے لن بداخی نے جو تجمہ کیا وہ زیادہ واضح تو اس کی تھوڑی توضیح یہ ہے ہمیں دل الََ اللہ ایمان وسدقہ ہمیں دل و جان سے اس بات پر ایمان و اعتقاد راسک ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی شے ہاں جی مکمل بلا چوم چرا ہاں جی اطاع و فرمن برداری کے لائق نہیں ہیں بلا چوں شراب کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کے ہر حکم سو فیصد اس کے اندر حکمت ہوتی ہے بولو بندہ نہ جانے بندے کو جاننا ضروری نہیں ہے اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے وہ کوئی کسی چیز کا حکم کرتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے کسی چیز سے منع کرتے ہیں اس میں بھی بندے کے حق میں فائدہ ہے حکمت ہے خواہ ہم جانیں یا نہ جانیں لہٰذا اللہ کے بارے میں لا للہ یعنی اے اللہ ایک تجمہ اس کا یہ بھی ہے تیرے سوا میں ہاں جی کوئی بھی لائق کے برداری نہیں ہے محبود نے جس کے سو فیصد اعتعاد کی جائے ہاں وہ تیرے سوا کوئی نہیں باقی انبیاء و اولیاء علما ہاں جی علماء اور ان سب کی جو اعتات ہیں امام باپ کے اطاعت یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں اللہ خود نے فرمائے ان کی اطاعت کرو ان کے اعتاط حسن انبیاء اولیا ان کے اطاعت میرے اعتاط ہے تا تو اس وجہ سے ہم ان کے اعتط کرتے ہیں اللہ نے حکم دے ان کے اعتعاد کرو نہ حقیقت میں اطاعت مطلع کا اللہ کو حاصل ہے ہمیں دل و جان سے اس بات پر ہاں ایمان و اعتقاد راسک ہونا چاہیے کہ عبادت و پرستش کے لا صرف اللہ ہی کے ذات واجب الوجود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں کیونکہ ماشاء واللہ سبھی اسی پاک ذات کا مخلوق ہیں اللہ کے وجہ بھی خواہ فرشتے ہوں خواہ انسان ہوں خواہ جنات ہو خواہشرے جاندار موجودات ہو نباتات ہو جمادات ہو خوش بھی ہوں کیونکہ معاشی واللہ سبھی جو کچھ بھی ہیں اسی پاک ذات کا مخلوق ہے اسے نے سب کو پیدا کیے مربوف ہے اسی کا سب کا رب اللہ ہی کی ذات ہے سب کو کمال تک اللہ ہی نے پہنچایا ہے ماں اور مرضو ہے سب کو رجق بھی اسی ذات پاک نے دیا ہے سب کو رجق بھی اسی پاک ذات نے دیا ہے اور دیتا رہتا ہے اور سب کو حیات اور زندگی بھی اسی کو دیا ہے اسی نے دیا ہے اور دیتے رہتے ہیں اور تاغمت دیتے رہیں گے اور سب اسی کا محتاج ہے پوری کائنات کی ہر شے اللہ کا محتاج ہے ہر چیز میں اور ہمیں وقت میں اور محتاج کے لیے معبود اور محتاج جو ہے نا اللہ کے سوا جو بھی سب اللہ کا محتاج ہے تو جو شاعر اللہ کا محتاج ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا حقیقی معبود صرف اللہ ہی ذات ہے لہٰذا اسی کی پرشتش کرنی چاہیے لہٰذا ان دعاؤں کو پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایمان و صطفہ کے ذریعے سے کہ آپ لا اللہ بھی ڈبل تاکید کے ساتھ تصدیق کر رہا ہے اس پر پختہ ایمان ڈال آئے پھر آپ میں انحراف کے کوئی گنجائش اپنے لے باقی نہیں رکھ رہے ہیں میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کی حقیقت کو سمجھ پر اس پر پختہ ایمان کے ساتھ ان کو پڑھنے کی توفہ داخل